اب جو چار ہیں وہ ایک نیچ کی ہیں اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ علی فلامیم سے ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی صورت البوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف احسب الناس ان یقولوا وهم لا فلامی صدق اللہ العظیم یہ سورت مبارکہ خطرہ نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن پانچ نبوی میں نازل ہوئی ہے اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکے کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا تین سال تک تو یہ ہوا ہے حضور نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے تین سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا خطرہ محسوس نہیں کیا مکے والوں نے بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چٹکیوں میں اڑا دیں استحزا ہے تمسخر ہے شاعر ہے شاعر ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ ول جو ہوتی ہے کسی کی اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے تو اگر یہ مدل ہو کر بیٹھ جائے محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا جو دائی ہے جو لیڈر ہے اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے تو استحزاء سے تمسخر سے یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی زبانی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ ہیں اور ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں ہمارے نوجوان ان کے پر ایمان لے آئے ہیں اونچے گھرانوں کے نوجوان مشن عمیر آ گیا ہے اور عثمان ابن عفان آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نما اور فلاں آ گئے ہیں سعد ابن ابی وقاص آ گیا وہ بھی نوجوان تھے یہ جو اس طرح کے اونچے گھرانوں کے لوگ آ گئے ہیں تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے انہیں مارا جائے انہیں گھروں میں بند رکھا جائے اور خاص طور پر جو غلام تھے بےچارے جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے باندھے رکھا اس کا دودھ پیا جب آپ نے چاہا اسے کو ذبح کیا اور گوشت کھا لیا تو اس میں آپ کو پڑھ پوچھے گا کہ یہ بکری کیوں ذبا کی تم نے بھائی بکری میری ملکیت تھی اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے جس طرح چاہیں سکائیں ماریں ہلاک کر دیں کوئی ان مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا ایسا اس لیے بھی اس کی ملکیت تھے تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے وہ کرشی نہیں تھے غلام بھی نہیں تھے لیکن کرشی بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ مکے میں ان کا قیام تھا کسی کرشی کے امان اس سے امان لے کر اس کے حلیف کی حیثیت سے جیسے یہ آئے تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن سے آئے تھے بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چچا موجود تھا ان چیزوں کا اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں آ اور ابو جہل کا چچا تھا وہ شریف انسان تھا اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیر کفالت انہوں نے مکے میں رہنا شروع کر دیا اور اسی کی ایک لانڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عن تو جو آکا تھا ابو جہل کا چچا اس کی اجازت سے حضرت سمیا سے نکاح کر لیا اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار تھے تو عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یسمیا یہ, یہ تین کا خاندان تھا وہ جو چچا تھا ابو جہل کا کا انتقال ہو گیا اب گویا کہ اس خاندان کی سربراہی ابو جہیل کے ہاتھ میں ہے تو اس نے ان تین پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ دو کو تو ٹارچر کے ذریعے سے اور ٹارچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو کو شہید کر دیا حضرت یاسر کو اور حضرت سمیا کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ. اور, عمار نے جو ہے جان اپنی اور جان بچائی اپنے ایک کلم کہ یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے یہ جو تشدد ہو رہا تھا انہی میں سے ایک خباب عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوہار کا کام کرتے تھے یہ جو اونچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہکتے ہوئے انگارے جو ہیں وہ زمین کے اوپر بچھائے گئے انہیں بلایا گیا اتارو اپنا کرتا کرتا اتار دیاٹ جاؤ ان کے اوپر لنگی پیٹھ کے بل وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی کھال جو ہے وہ جلی اور پیٹھ کی چربی پنگلی اس سے وہ انگارے جو ہے وہ ٹھنڈے ہوئے تو یہ صورت حال تھا تو وہ حضرت اباد جو ہے حباب رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدت اتنی ایسی ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت جو ہیں خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں ذرا ایک طرف وہ سایہ تھا تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور آپ اس طرح فرما رہے تھے تو ہم گئے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہمارے لیے اللہ کو اللہ کو نہیں پکارتے ہمارے لیے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں کب تک ہم جھیلیں گے کب تک برداشت کریں گے لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لا کر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے اور باقی جسم جو آدھا اس کا ہوتا تھا زمین سے باہر تو سر کے اوپر آرا رکھ کر چیزنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے یہ بھی ہوتا تھا زندہ آگ میں جلا دیتے تھے یہ بھی ہوتا تھا تو تم جلدی کر رہے ہو خدا کی اصل وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضرت بہت تک جائے گا اور اس سے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن بہرحال تمہیں صبر کرنا ہوگا وہ انداز ہے اس رکوع کا یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ کبوت کا یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت اور انقلابی تحریک ہو انقلابی دعوت ہو اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں مصائب آتے ہیں جائیں باتیں لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تبھی کوئی کام ہوگا بغیر اس میں تو نہیں ہوتا اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے جب یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں وہ پرسیکیوٹ کریں اور انہیں ستائیں تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر ان کا حل ہے اس میں اور یہ اس اعتبار سے ضرورت السلام ہے پورے پرانے مجید میں کس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی لے کل شعین ضرورت الشعین سلام الحر شاید یہ چوٹی ہوتی ہے وہ سنام القرآن ہے قرآن کی بحثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن یہ کہ قرآن حقیق میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے میں نوٹ کرا کر آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت یہ گویا کہ ذرا سنام ہے یہ رقو جو ہے یہ اس موضوع پر ذروعۂ سنام ہے قرآن مجید کا اس کا کلائمیکس ہے اس کی چوٹی ہے علی السلامی حس مناسل یقو کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم مان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا اب دیکھ رہے اب وہی تیکھا انداز ہے اظہار ناراضگی ہے اظہار خبگی ہے اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اب یہ تین آیتیں میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں سورہ بقرہ کی آئت نمبر دو سو چودہ ام حسب تو منت خلو جنت ولما یاتمسین خلو مل قبل کو مست و اکبر راؤ وہ ذل ذلوح یقول وزین اللہ علا ع نسر اللہ قریب <تصفيق> یہ آیت ہم پڑھ چکے اسی کی ہم مضمون جو ہے سورہ عمران میں آئی ہے آیت نمبر اسی ہم مضمون چکی ہے توبہ میں آیت نمبر سولہ لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت یہ ہے جڑ اور بنیاد جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے پھر جو سمجھیے کہ یہ کلی کھلی ہے تو تین اس کی جو پتیاں نمائیاں ہوئی ہیں اس آیت کی وہ سورہ بقرہ سورہ عال عمران اور سورہ توبہ میں ہے حسب بنناس اور ناس کہا ہے یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی یہ بھی ایک طرح سے احتاب کا انداز ہے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تم جلدی مچا رہے ہو کہاحس مناسوت وحم العت الم کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے لحاظ نے آزمایا نہ جائے گا ولق فتن قبل ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے ہر ایک کو آزمایا آزمائش کے بغیر ہم نے کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے بر فلیال من الح الزین صدق ولازمین تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے کون منافق ہے کون ضعیف الایمان ہے کون کبی الایمان ہے کون صادق الایمان ہے کوئی کون جو ہے جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے کون وہ دودھ پینے والا مجموع ہے اور کون واقعی تک جانسار مجموع ہے یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے آزمائشوں سے اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے سے تو لازمن اللہ واضح کر کے رہے گا مبرہن کر دے گا ان کو بھی جو سچے ہیں اور وہ یقیناً واضح کر دے گا نمایاں کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں اب اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رقوع میں یہ دو آیتیں آئی ہیں کیونکہ ایک آیت تو حروف مقدار پر تھی یہ دو آیتیں آئی ہیں اس میں تو ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سا بھی شکوہ کیا تھا لیکن اب دو آیتوں میں اس کی دلجوئی ہے ان کی یعنی یہ کہ ایک طرف ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈانٹتا بھی ہے کوئی گڑکی بھی دیتا ہے کوئی جھڑکی بھی دیتا ہے کسی وقت مارتا بھی ہے سزا بھی, بھی, بھی دیتا ہے پھر لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے تھپکی بھی دیتا ہے پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کہ حدیث میں آیا خلق کو آیا مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کلبے کی حیثیت رکھتی ہے تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ سے کی اور اظہار ناراضگی اظہار خبگی. اب دو آئٹم دیکھیے ام حسب الزین یامل سیہات کیا سمجھا ہے گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں یہ اشارہ ہے اب ابو جہل جو مار رہا ہے حضرت یاسر کو مار رہا ہے حضرت سمیہ کو مار رہا ہے, ہے، ٹارچر کر رہا ہے یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ وہ سختیاں کر رہا ہے گلے میں بسی ڈال کر اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کے طریقے سے گسیتا جا رہا ہے بکی کی گلیوں کے اندر اور بڑی تپتی ہوئی گلیاں ہیں اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹ اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی ان کے زخموں پر برہم رکھا جا رہا ہے یہ نسم جو کہ یہ بچے رہیں گے ایک وقت آئے گا چناتے خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غذبۂ بدر ہم ابن خلق جو ان کا آکا تھا اسے قتل کیا ہے حالانکہ حضرت عبد ابن عوف نے کوشش کی اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے اس کی بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں قتل نہ ہونے دیں قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ دے کر چھوٹ سکے لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر تو پورا غصہ انہوں نے اس کو اتارا ہے اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکے میں بارہ برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو تو نالا ہے بلبلے شوہیدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں اوزین اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے بازے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں اب حسب الزین سیات کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ ابیا ابن خلف اور اسی کے قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر جو چاہیں یہ کر لیں ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے لیکن بلا پکڑیں گے انہیں تو ان نہ بس شربیہ کا وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی دوسری آج جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے من کانا جرج القا اللہ اجر اللہ جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا یعنی اے بلال اور اے ابو فقیح اور اے خباب تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو شیطان یہ بس وسانہ تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے دنیا میں دینی ہے جنت ملے گی آخرت میں تو جو شیطان وسوزہ اندازی کرتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے سودا ادھار کی جنت ہے یہ اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو تو ایسا نہ ہو تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام کی اور قربانی کی جو تم دے رہے اس کے دین کے لیے اس کی توحید کے لیے اس کا بھرپور تمہیں صلاح دے گا وہ ہوا سمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں و من جاہدہ فائن نمازاہد النفسی اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سردنش کی آیت بھی آ دو آئی تھیں سردنش کے انداز میں دو دل جوئی کے انداز میں اب پھر ایک پھر سردنش کا انداز ہے وہ کیا ہے وہ من جاہدہ فائن نماز النفسی دیکھو اگر تم کو قربانیاں دے رہے ہو تکلیف اٹھا رہے ہو اشار کر رہے ہو تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے یہ سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے یمنون علیہ اسلم تمن علیہ اسلام تم بل اللہ یمن علیہم الداکم لمان تو اگر اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق کو دے رہا ہے یہ احسان مانو منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی اس کا احسان نہ بھرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی منت شناسو کہ بہ خدمت بداشت اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو ممن جاید اف انماجاید الف سے اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں انسانی احساسات ہوتے ہیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے ولزین آمن عام اب ایک پھر دل جوئی والی اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان کے تقاضے پورے کریں گے ثابت قدم رہیں گے ان مصیبتوں کو جھیلیں گے لنک فرن سیے آتے ہیں ہم لازمن دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہمیں ہٹا دیں گے اور, اور لازمند بدلا دیں گے اس رقو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مختو شروع میں اور پھر نون مشدد جو ہے وہ کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے فلا مرتبہ دو ان ان دور کر دیں گے اور یقیناً بدلا دیں گے انہیں بہت عمدہ ان کے اعمال کا بابا سین السان ابھی والد ہے اب ایک مسئلہ اور تھا عملی جو لوگ ایماندار تھے نوجوان تھے ان میں سے نوجوان تھے اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہے تمہارے حقر ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے لہذا ہمارا حکم مانو ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو چھوڑو اس کو دین کو کیوں اس میں لگے ہوئے ہو آخر تم ہماری اولاد ہو ہم نے تمہیں پالا خاص طور پہ ماں حضرت ساد عب نے ابھی وقاص کی والدہ والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اسے بڑے نازو نام میں پالا تھا اب اس کے بعد مرن برتھ لیا اس عورت نے ماں جو تھی حضرت ساد عب ابھی وقاص کی اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی مر جاؤں گی نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اب دیکھیے اس نوجوان صلیب الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے نوجوان ہے ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہے والدین کا یہ ساتھ حسنے خود قرآن مجید میں چار جگہ میں نوٹ کرا ہوں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں والدین بھی ان کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو کیا کریں فرمایا وہ سینل انسان ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی وسیعت ہم نے کی ہے بار بار کی ہے وہ ان جہدا کل تشرے کبھی مال کبھی لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے تم سے جہاد کریں اب جہاد یا مسلم والدین کے لیے آ رہا ہے جہاد جد کرنا کوشش کرنا دباؤ ڈالنا وہ ان جہاد علیہ تشرے کبھی مان لہ علم کہ میرے ساتھ تم شرک کرو اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں فلات ہوتے رہے ہو ماں ان کا کہنا نہ مانو گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں اللہ کا حق وائق ہے لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے ڈپٹ کر بات نہ کرے سینہ کر نہ کرے اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا آبت یا آبت یا آبت وہ ابا جان امی جان آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے میں نہیں کر سکتا ہوں آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں نرمی کے ساتھ تم میں جس طریقے سے بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لکمان میں وہ جا کل تشن کبھی مال ہے سر کبھی علمن فلا تو ہما تو دونوں کا کہنا مت مان علیہ مرجیہ حکم میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے فولب بے حکم بے مات تم اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں والدین سے کٹ رہے ہیں بھائی سے جدا ہو رہے ہیں اب یہ اتبا ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن اتبا وہ ایمان لے آئے چھوٹا بھائی وہ تھا کہ میدان میں گیا میدان جنگ میں باپ کے ساتھ رزبہ بدل میں جو پہلے جو تین جو ہے باسر جہنم ہوئے وہ بھی تھا مریض بن رقم غالباً نام تھا اس کا تو بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے رشتے داروں سے اب کٹ گئے ہیں والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہے ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو جڑے بھی تو ہو اب تم محمد سے جڑ گئے ہو اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو اب تم ان یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے یہ تمہارے اصل بھائی ہیں یہ جو دین کے اندر بھائی ہیں جو نظریاتی بھائی ہیں جو ہم مقصد بھائی ہیں یہ ہے تمہارے اصل عبازیز تو اللہ تعالی نے اگر چا, تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے من لذین اور یقینًا وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا سینے سے لگایا اور جیسا کہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا آپ نے کندھے توازو آپ اے محمد آپ توازو اختیار کیجیے ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائیے وقف جناح کریلم اور وقف جناح کا منی تباہ کا دو دفعہ آ چکا سورہ ہجر میں آ چکا سورتحا میں آ چکا تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا اور پھر آخرت میں عرائے کا مال ندین عانا من نبی نو صدیقین ابشا و صحالحین ان کی لفاقت حاصل ہوگی